بتلو علیہ ابن آدم ابل حق اور ذرائع آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو حابیل اور کابل کا حابیل حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور کابل زراعت کرتا تھا حابیل نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا قبول ہو گیا کابیل نے جب کیا تو قبول نہیں ہوا جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا اس نے جواب دیا کہ یہ غصہ نہیں کرو بلکہ سوچو کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے یعنی اپنے حال کی اصلاح کرو نہ کہ اللہ سے ناراضگی اور بھائی پر ناراضگی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا کیونکہ اگر دوسرا شخص بھی قتل کا ارادہ کر لے تو خواہ وہ مقتول بھی ہو اس کے لیے بھی سزا ہے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں یہ اللہ کا ڈر جو بندے کو برائی سے روک دیتا ہے این غصے کے وقت بھی میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گنا تو ہی سمیٹ لیں یہ سمجھانے کے لیے ایک طرح سے اس کو کہا پر دو زخی بن کے رہیں یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو انجام ہولناک ہے ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلا ہے آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لئے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں اور یہ پہلا قتل تھا جو اس زمین پر پیش آیا وبا صلاح بھائی اب حسف الرد پھر اللہ نے ایک کبوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی فوت نہیں ہوا تھا انسان کو دفنانا ہی نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کے ذریعے دفن کرنے کی تعلیم دی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 کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان کی سزا کا ایک حصہ کابل کے حصے میں بھی, بھی جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے اس نے یہ بری رسم ڈالی تھی اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدر پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادیا کرنے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں یعنی امنے عامہ خراب کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں یعنی اگر کسی ملک کے اندر لوگ فتنہ فساد کریں تو یہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے یا ان کے ہاتھ پاؤ مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلاوطن کر دیے جائیں یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے آمن تق اللہ وب تخلح وجا دوفی سبیلفل اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو انسان کے لیے سب سے اعلی ترین کام اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے یہ انسان کی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ اس کائنات کے مالک کے سب سے قریب ہو جائے اس سے بڑا کوئی کام نہیں اس کو راضی کر دے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں لیکن وہ کیسے راضی ہوتا ہے جو انسان یہ چاہے گا پھر وہ ان کاموں کو تلاش کرے گا کہ میں کروں کیا کہ اپنے رب کو راضی کر دوں اس کے لیے کیا ذریعہ کیا طریقہ کیا وسیلہ ہو وب تو ہو ہل وہ وسیلہ وہ طریقہ امل صالح ہیں وہ جاہدوفی سبیلی ہی اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو جہاد کرو لاء اللہ کم تاکہ تا تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے یعنی جو اللہ کا قرب چاہے گا وہ امن چین سے نہیں بیٹھ سکے گا پھر وہ سخت محنت کرے گا سخت مشقت کرے گا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا ہر اس کام سے اس کو دلچسپی ہوگی جس سے اس کا رب اس سے خوش ہو جائے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 اور چور خ مرد ہو یا عورت فختو ایدیا ہوما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو جزا بما کسبا یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو انہوں نے کی نکالم من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ایمان کے منافی عمل ہے کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر اٹھانا چاہے اس کے پیچھے یا اس کے سامنے سامنے ہو تو ڈاکہ یا غصب ہوتا ہے اور پیچھے ہو تو چوری ہوتا ہے اس کے علم کے بغیر یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کبیرہ گناہ ہے اس سے انسانوں کے حقوق پر زد پڑتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے مظلوم کے حق کی حفاظت کے لیے اور چوری کا آئندہ دروازہ بند کرنے کے لیے ایسی سزا تجویز کی کہ جس سے دوسرے دیکھ کر ہی ڈر جائیں ظاہر ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ کسی معاشرے میں کٹا ہوا ہوگا تو انسان کو فورن یاد آ جائے گا کہ اگر میں نے ایسا کوئی کام کیا تو میرے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہو کیونکہ ہاتھ انسان کے لیے بہت بڑا مددگار ہے آلہ ہے اس کے لیے بہت سے کام کرنے کا بہت سے لوگ اس سزا کو ظالمانہ کہتے ہیں لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ ظالم کا ساتھ دیں اور ان کو سزا دینے کی مخالفت کریں اور مظلوم کے حق کی ان کو فکر نہ ہو کیا وہ خود ظلم نہیں کر رہے ظلم تو یہ ہے کہ جس پہ ظلم کیا گیا اس کی مدد نہ کی جائے عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے فمن تاب من بعد تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے وہ اسلحہ اور اصلاح کر لے آئندہ سے چوری سے بالکل باز آ جائے یا توب علیہ تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے یعنی جب کوئی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا کسی کو سزا دینے کا شوق نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ بندہ پلٹ آئے اور اصلاح ہو جائے حالات درست ہو جائیں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا علم تالم ان اللہ ملک کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے یو یشاء جسے چاہے سزا دے جسے چاہے معاف کر دے وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے یاسول اللہ یحژین فل کفر اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں یعنی وہ آپ کی مجلسوں میں خاص مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی کتاب میں منمانی تبدیلی کی جائے اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ وت مانو جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے یعنی جو خود ہی پاک نہیں ہونا چاہتا اسے کون کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو یعنی ان کی پسند کا نہیں جو حق کی بات ہے وہی کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے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 اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے یعنی اگر کوئی کسی کو زخمی کرے گا تو اس کا وہ حصہ زخمی کیا جائے گا اور اگر کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہیں پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسی علیہ السلام کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا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 اس بات کا کہ انہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو وہ حساب کے ڈر سے پھر ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا رب ان سے چاہتا کیا ہے اللہ اور اہل انجیل کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں اتارا ہے وہ أَنزَلَ اللَّهُ اور جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں فولا اکم الفاصون بس یہی لوگ دراصل فاسق ہیں پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی یعنی الکتاب سے پہلی تمام کتابیں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 یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یعنی جو منافق ہیں وہ انہیں میں دوڑ دوب کرتے پھرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فتح عطا کرے گا فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے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 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ یعنی دین کا مذاق اڑانے والوں کو اپنا دوست مت بناؤ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں آزان کا مذاق اڑاتے ہیں جس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس سے کھیلتے ہیں یعنی اس کے الفاظ کو ادھر ادھر الٹ پلٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے یعنی جو عقل مند انسان ہو وہ کسی کے بھی مذہبی شعر کا مذاق نہیں اڑا سکتا یہ جہالت اور نادانی میں مبتلا ہے تو مسلمانوں سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نام کو بھی مزاق میں لے لیتے ہیں ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی یعنی کوئی نئی بات نہیں یہ تو یہی تعلیمات تمہاری طرف بھی آئی تھی اور تم میں سے اکثر لوگ فاسک ہیں میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے وہ جن پر خدا نے لانت کی جن پر اس کا غضب ٹوٹا جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے جنہوں نے تاغوت کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یعنی سیدھے رستے سے بہت دور نکل چکے ہیں جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں کیوں ان کے علماء اور مشایخ انہیں گنا انہیں لولا اخبار ان کے علماء اور مشائق انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں یعنی یہاں علماء کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ عوام میں اگر ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں یا گناہ کی باتیں کر رہے ہوں یا حرام کھا رہے ہوں تو ان کو اس سے روکا جائے اور اگر وہ نہیں روکتے تو وہ اپنے لیے بہت برا کر رہے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالی بخیل ہے نعوذ اللہ باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لانت پڑی ان پر اس بات کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کش ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا مجب بنا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو زمین صاف ستھری ہوتی جب اس پر بارش پڑتی ہے تو مٹی سے بھی خوشبو آتی پھر جب وہ پانی جذب کر لیتی تو زرخیز ہو جاتی اگر اس میں کوئی بیج ڈالا جائے تو بہترین قسم کی اس سے پیداوار آتی اس کے برعکس جو زمین خراب ہوتی گندی ہوتی جب اس پر پانی پڑتا ہے تو اس سے بڑاس نکلتی اور گندی بو آتی اگر اس میں کچھ بویا جائے تو اس سے کچھ نکل کے نہیں دیتا صحیح اور اگر کچھ نکلے بھی تو وہ پھلدار نہیں ہوتا بالکل اسی طرح انسان بھی زمین کے مختلف حصوں کی طرح ہیں. کچھ, لوگ, کچھ لوگ تو پتھر کی چٹانیں ہیں جن پر کچھ پڑتا ہے تو وہ ساتھ ہی جاتا ہے اور پھر وہ چٹیل پتھر ویسے کہ ویسے گویا انہوں نے کچھ بات سنی ہی نہ ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ کی بات کا مذاق نہیں اڑاتے اپنی عقل کو بلیم کرتے ہیں کہ ہماری عقل میں کمی ہے جو بات نہیں سمجھ پا رہے اور سمجھنے کے لیے مزید کوشش کرتے ہیں اور پھر جو بات سمج آ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور یہی طرز عمل کسی مومن کا ہونا چاہیے تو یہاں کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی بات سنائی جاتی ہے تو وہ الٹا بیفر اٹھتے اور ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایسی بات کیوں اتاری تو جب ایسے لوگ اس قسم کے اعتراضات کریں تو اس قوم کا انجام کیا ہوتا ہے فرمایا اس کی بدولت ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے یعنی جب ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا تو پھر ان کے آپس کے تعلقات میں بھی خرابی ہو گئی اور باہم فسادات جھگڑے اور لڑائیاں اور قتل و غارت شروع ہو گئی یہ انجام ہے اس قوم کا جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے اور اس پر اعتراض کرے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 یعنی یہ پیغمبر کا فریضہ ہوتا ہے وہ کوئی ایک بات بھی نہیں چھپا سکتا چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی اس کے لیے کوئی مشکل ہی کیوں نہ پیدا کر دے لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ پیغام پہنچا دے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بات اللہ کی خاطر لوگوں تک پہنچاتا ہے اور وقتی طور پر لوگ اس سے ناراض بھی ہوں۔ اور اس کے خلاف سازشیں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ طورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا یعنی زد میں آکے اور مخالفت شروع کر دیں گے مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو اور یہاں اجارہ داری تو کسی کی بھی نہیں انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ و وَعَمِلَ صَالِحًا فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ ي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 ان کی ساری توجہ کس پہ تھی اپنی خواہشات کی پیروی پر تو جس نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی اسی کو ختم کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنا رونمانا ہوگا یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں یعنی گویا قتل کر کے وہ اپنا راستہ صاف کر رہے ہیں. لیکن کیا ہوا اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے انہیں معاف کیا یعنی اتنی کبھی حرکتوں پر بھی اللہ نے ان سے درگزر کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندے اور بہرے بنتے چلے گئے اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے لقد کفر, قالوا ان اللہ هو ابن مریم یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو یعنی مسیح نے خود کو کبھی اللہ بنا کے پیش نہیں کیا اس نے کیا کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی یہ بہت بڑی سزا ہے جو کسی کے لیے ہو سکتی ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو کوئی کرے کہ کے کائنات کے ساتھ کسی کو اس کی ذات یا صفات حقوق اختیارات میں شریک کرے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں لقت کفر الدین کالو ان فلافا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے یعنی ٹرینیٹی پر بلیو کیا حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں کوئی الہ نہیں اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اس سے معافی نہ مانگیں گے اللہ بہت درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے یعنی ایسے تمام چیزوں سے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے چاہے وہ نظریات میں ہو عقائد میں ہو سوچ میں ہو یا عمل میں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی سب سے زیادہ غضبناک شرک پر ہوتا ہے تو مسیح کیا ہیں پھر اگر وہ الا نہیں یا تین میں سے ایک علا نہیں تو پھر مسیب نے مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں تو یہاں چند لفظوں میں عقید الوہیت جو عیسائیوں کا ہے اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں الہ نہیں ہیں معبود نہیں ہیں اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو وہ اور بات ہے کل اتابون امندون اللہ ہمال یمل کل اکم در ان نف آ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں نہلوف نہ کرو اور نہ ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے بات یہ ہے کہ عیسائیت جب شام سے نکل کر مصر اور یونان وغیرہ کے علاقوں کی طرف پھیلی تو انہوں نے وہاں کے کلچر اور وہاں کی روایات کو اڈاپٹ کر لیا حتیٰ کہ ان کے عقائد سے بھی متاثر ہو گئے اور یہ ٹرینیٹی کا نظریہ پھر وہیں سے جنم لیا یعنی دوسری قوموں سے کیونکہ جو اصل مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے یہ عقائد نہ تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ لا فی دینک اپنے دین میں حد سے مت بڑھو مسیح علیہ السلام کو ان کی حد پر رکھو ان کو خدا نہ بناؤ اور نہ ہی اس کا بیٹا قرار دو اور نہ ان لوگوں کے خیالات کی پیروی کرو جہاں سے تم نے یہ عقائد لیے ہیں کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اسرائیل ابن مریم بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داود اور عیسا ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لانت بھجوائی کیوں کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا یعنی نہیں انل منکر نہیں کرتے تھے بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قوم برائیوں سے روکتی نہیں برائیوں کے آگے بند نہیں باندھتی پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی آج ان میں سے تم بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اس لیے کس قدر ضرورت ہے کہ انسان اپنی سوچوں کی اور اپنے نظریات کی اصلاح کرے اور اللہ سے توبہ کر لے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 اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں وہ ان تک وہ تکبر نہیں کرتے تو اللہ تعالی نے جس کی جو خوبی تھی وہ بھی بیان کر دی اور جس کے اندر جو سختی اور جو غلط چیز ہے اس کو بھی واضح کر دیا بعض اوقات لوگ جب کوئی بات اپنے خلاف سنتے ہیں مثلا قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کے خلاف جا رہی ہے تو بجائے اس کہ وہ اصلاح کریں وہ قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں یا اس کے بتانے والے کے خلاف ہو جاتے ہیں یہ رویہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے کیونکہ انسان کے لیے کرائیٹیرین انسان کے لیے معیار اس کی ہدایت کا اس کی کامیابی کا اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھنا سمجھنا بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ انجانے میں لا علمی میں کوئی شخص مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ کیا درست اور کیا نہیں ہے کون سی چیز کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے اور کون سی چیز ناکام کرنے والی ہے اس پر افینڈ ہونے کی بجائے انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیقرمائے آخرانا الحمد للہ رب العالمین تو یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے اب آپ میں سے کوئی اپنا ریفلیکشن دینا چاہے کوئی کامنٹ کرنا چاہے کوئی مزید بات با آگے بڑھانا چاہے تو موسٹ ویلکم قرآن پاک کا جو حصہ آج آپ نے بیان فرمایا اس میں یقیناً اللہ سبانہ مطالعہ کی طرف سے ہر قسم کی گائیڈنس ہمیں ملی لیکن خاص طور پر جو بات مجھے بہت اسٹرائک کی وہ ہماری قوم کے آج کل کے حالات کے حوالے سے ہے یوں محسوس ہوا جیسے قرآن پاک آج ہمارے لیے جو رہنمائی فراہم کرتا ہے وہ ہمارے حالات کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے مثلا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو آپ نے امن عامہ کے حوالے سے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے قرآن پاک کی جو ہدایت بیان فرمائی اس کے ساتھ ہی مجھے ایک چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ لا آرڈر کو ٹیکل کرنے کے لیے امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے جو دوسری چیزیں سزائیں وغیرہ وہ بھی ضروری ہیں وہیں پر ساتھ ساتھ قوم کو انفرادی طور پر اپنے اندر جو اصلاح کرنی ہے وہ دراصل اہد کی پاسداری کی ہے کیونکہ بار بار عہد کے توڑنے والوں کا ذکر کیا گیا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مذہب ہمیں اس حوالے سے بھی رہنمائی دیتا ہے جو کہ ہمارے آج کل کے حالات سے بہت ریلیونٹ ہے بالکل درست کچھ نہیں تعلیم القرآن کا کورس بھی کیا ہے آپ کے ذریعے اور آج میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے کہ اپنی استاد کے کا دیدار کیا ہے اور جو بات ہیں کہ انہوں نے بھی کیا آپ نے جو بتائیں اس کو ریفلیکٹ کیا واقعی میں ہمارے ملک کو ہمارے لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اللہ رب العزت ہماری قوم سے ہم سے بہت ناراض ہیں ہم غیر ملک میں رہتے ہیں لیکن وہاں پہ ہر قسم کے حقوق ہیں اسلام نہیں ہے لیکن وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو نظام دین محمد ہی ہے کہنا کچھ نہیں ہے صرف آج آپ کو ملنا تھا اس لیے میں آئی تھی جزاک اللہ السلام علیکم ٹھیک ہے آج کے بارے میں جو مجھے بات ایک بہت اسٹرائک کی ہے جس نے وہ یہ کہ ہمارے دین میں انسان کی کتنی کتنا احترام ہے اس کو کتنا محترم اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو اس نے حرام کی ہیں جو ممنوعات ہیں ان کو بھی اگر جان بچانے کا موقع آ جائے تو ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے سے پچھلے پاروں میں جیسے روزے کے احکامات ہم نے پڑھے تھے وہاں پہ فرائض میں بھی رخصت دے دی کہ اگر انسان مریض ہے سفر کی حالت میں تکلیف میں ہے کسی پر تو ان کو بھی اس سے بھی اس کو رخصت دی گئی ہے تو دونوں حالات میں ایکسٹریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض جو اللہ کی عبادت ہے جو فرض ہے اس میں بھی انسانوں کو رخصت دے دی کہ اس کی جان کو اگر خطرہ ہے اس کو بیماری لاحق ہونے والی ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں کر لے پورے اور اسی طرح حرام کو بھی اجازت دے دی تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں انسان کی کس قدر آ, کتنی احترام ہے اور کتنا محترم ہے انسان کی جان اور آ, اس کے برعکس آج جو پوری آ, ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد ہر جگہ وہ یہی نظر آ رہے کہ ہم دین کے احکامات سے بالکل خلاف جا رہے ہیں اور بہت ہی انسان کی جان کی اب وہ حرمت نہیں رہی اور لوگوں نے اسی کو حلال کر لیا ہے جی اس پارے کی جو پہلی آیت تھی وہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو نشر نہیں کرنا چاہیے برائیوں کو عام نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم سب اس کے بہت برس جاتے ہیں اگر ہم اس پارے کے صرف اس ایک آیت کو ہی لے لیں کہ ہمیں برائیوں کو عام نہیں کرنا تو کافی ہم اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں دو چیزیں بہت زیادہ سمجھ آئی اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے تو جو لوگ انصاف کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں چاہے وہ عدالت میں بیٹھ کے کریں چاہے گھر میں کریں چاہے کسی جگہ بھی وہ اللہ کے نزدیک کتنے پسندیدہ ہوں گے اور ہر قسم کے فساد سے اگر یہی دو چیزیں ہم پکڑ لیں تو زندگیوں میں کتنا امن سکون آ جائے گھر بھی اور باہر بھی اللہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سب کو بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ